بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے الف لح اللہ اللہ الحی القی الف لام میم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 اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی پانچ کتابیں اور انجیل سے مراد نئے عہد نامے کی چار مشہور انجیلیں لے لیتے ہیں اس وجہ سے یہ الجھن پیش آتی ہے کہ کیا فی الواقع یہ کتابیں کلام الہی ہیں اور کیا واقعی قرآن ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں درج ہیں لیکن اصل حقیقت یہ ہے تورات بائبل کی پہلی پانچ کتابوں کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ان کے اندر مندرج ہے اور انجیل نئے اہد نامی یا اربا کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام کی بےست سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً چالیس سال کے دوران میں ان پر نادل ہوئے ان میں سے دس احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوہوں پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے باقی ماندہ احکام کو حضرت بوسا علیہ السلام نے لکھوا کر اس کی بارہ نقلیں بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو دے دی تھی اور ایک نقل بنی لادی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں اسی کتاب کا نام تورات تھا یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقتس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی اس کی ایک کاپی جو بنی لادی کے حوالے کی گئی تھی پتھر کی لوہوں سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی اور بنی اسرائیل اس کو توریت ہی کے نام سے جانتے تھے لیکن اس سے ان کی غفلت اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیا کے عہد میں جب ہی سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کاہن یعنی ہیکل کے سجادہ نشین اور قوب کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا خلقیہ کو ایک جگہ توریت رکھی ہوئی مل گئی اور اس نے ایک ایجوے کی طرح اسے شاہی منشی کو دیا اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک عجیب انکشاف ہوا ہے ملازہ ہو سلاتین باب 22 آیت 8 تا 13 یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یرشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ, سے اینٹ بجا دی تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں تاک نسیہ پر رکھے ہوئے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے ہمیشہ کے لیے گم کر دیے پھر جب ادرا کاہن یعنی ازیر کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے کھچے لوگ بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا تو اذرا نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی جو اب بائبل کی پہلی سترہ کتابوں پر مشتمل ہے اس تاریخ کے چار باب یعنی خروج اخبار گنتی اور استثنا حضرت موسا علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں اور اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات رات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں جو ازرا اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکیں بس دراصل اب تورات ان منتشر اجزاء کا نام ہے جو سیرت موسا علیہ السلام کے اندر بکھرے ہوئے ہیں ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت موسوی کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے موسا سے یہ فرمایا یا موسا نے کہا کہ خداون تمہارا خدا یہ کہتا ہے وہاں سے تورات کا ایک جز شروع ہوتا ہے اور جہاں پھر سیرت کی تقریر شروع ہو جاتی ہے وہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے بیچ میں جہاں کہیں کوئی چیز بائبل کے مصنف نے تفسیر و تشریح کے طور پر بڑھا دی ہے وہاں ایک عام آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ آیا یہ اصل تورات کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بصیرت رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اجزاء میں کہاں کہاں تفسیری و تشریحی اضافے ملحق کر دیے گئے ہیں قرآن انہی منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے بعض بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان یکسر مو فرق نہیں پایا جاتا آج بھی ایک ناظر سری طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ یہ دونوں چشمے ایک ہی ممبا سے نکلے ہوئے ہیں اسی طرح انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ڈھائی تین برس میں بحثیت نبی ارشاد فرمائے وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے تھے یا نہیں اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے ممکن ہے بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو اور ممکن ہے کہ سننے والے معتقدین نے ان کو زبانی یاد کر رکھا ہو بہرحال ایک مدت کے بعد جب آن جناب کی سیرت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور رشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے آج متی مرقص، لوقا اور یوہنا کے جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے دراصل انجیل وہ نہیں بلکہ انجیل حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور مصنفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو ممیز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزا ہیں قرآن انہی اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے اور آن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی غیر متاثبانہ غور و تعمل کے بعد بآسانی حل کیا جا سکے گا من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 اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلا دینے والا ہے ان اللہ لا فی الارض ولا فی زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں یعنی وہ کائنات کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے لہذا جو کتاب اس نے نادل کی ہو وہ سراسر حق ہی ہونی چاہیے بلکہ خالص حق صرف اسی کتاب میں انسان کو میسر آ سکتا ہے جو اس علی مدانہ کی طرف سے نازل ہو سو هو, هو العزیز الحقی وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے اس میں دو اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے ایک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیسا وہ جانتا ہے نہ کوئی دوسرا جان سکتا ہے نہ تم خود جان سکتے ہو لہذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے دوسرے یہ کہ جس نے تمہارے اس حمل سے لے کر بعد کے مراحل تک ہر موقع پر تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں تک کو پورا کرنے کا اہتمام کیا کس طرح ممکن تھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام نہ کرتا حالانکہ تم سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے محتاج ہو تو وہ یہی ہے انزل عليك الكتاب منه ايات muhkamatun hunna ummul kitabi wa okhra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 ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں محکم پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباع کی گنجائش نہیں ہے جن کے الفاظ معنی و مدعا پر صاف اور صریح دلالت کرتے ہیں جنہیں تعویلات کا تختہ مشق بنانے کا موقع مشکل ہی سے کسی کو مل سکتا ہے یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہیں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 اور یہ جاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو کہ وہ کس راہ پر چلے اور کس راہ پر نہ چلے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آیات محکمات ہی اصل مر جائیں اور فطرتن انہی پر اس کی توجہ مرکوز ہوگی اور وہ زیادہ تر انہی سے فائدہ اٹھانے میں مشغول رہے گا اور دوسری متشابہات متشابہات یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش یہ جی ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا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 جن میں یہ زبان استعمال ہوئی ہے لیکن اس زبان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے قریب تک پہنچا دے یا اس کا ایک دن سے تصور پیدا کر دے ایسی آیات کے مفہوم کو متعین کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی اتنے ہی زیادہ اشتباہات و احتمالات سے سابقہ پیش آئے گا حتیٰ کہ انسان حقیقت سے قریب تر ہونے کے بجائے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا پس جو لوگ طالب حق ہیں اور ذوق فضول نہیں رکھتے وہ تو متشابہات سے حقیقت کے اس دھلے تصور پر قرار کر لیتے ہیں جو کام چلانے کے لیے کافی ہے اور اپنی تمام تر توجہ محکمات پر صرف کرتے ہیں مگر جو لوگ بلفضول یا فتنہ جو ہوتے ہیں ان کا تمام تر مشغلہ متشابہات ہی کی بحث و تنقید ہوتا ہے یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جب وہ لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں تو ان پر ایمان کیسے لے آئے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 اور موشے گافیاں کرنے کے بجائے وہ اللہ کے کلام پر مجمل ایمان لاکر اپنی توجہ کام کی باتوں کی طرف پھیر دیتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انکا انتا الوہاب وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں